خاموشی بہتر تھی طاہر الہری کہتے ہیں کہ ایک شخص امام ابو یوسف کی مجلس میں بہت دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا امام صاحب نے اسے کہا کہ تم کیوں نہیں بولتے تو وہ بول پڑا اور اس نے سوال کیا کہ روزہ دار کب افطار کرے گا امام صاحب نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت اس نے کہا اگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہوا تو کیا کرے گا امام صاحب ہنس پڑے اور فرمایا کہ تیرا خاموش رہنا اچھا تھا اور میرا یہ مطالبہ کرنا کہ تم کچھ کہو غلط تھا